کہ جب یہ فرق بیان ہوا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے تو فطری طور پر سوال پیدا ہوا پھر مومن کون ہے اگر ہم صرف مسلم ہیں مومن نہیں ہے اگر ہمیں صرف یہ کہنے کا حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے تو فطری طور پر منطقی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلم مومن کون ہے ان المومنون الذین الزین منو بلّ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر ثم لم یار پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑے و جاہدو بے اموال اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں الاائے کا ہم الصادقون یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اتوالمون اللہ کے دینے کو ہے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنا دین اللہ کو بتا رہے ہو اپنا دین ما السماوات و اللہ یا لم واف سماوات و معافر اور اللہ تو جانتا ہے ہر اس شے سے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے کہ جو زمین میں ہے وہ اللہ بیک الشاہین اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمن عالیہ کا اے نبی یہ آپ پر احساس بھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے اور اللہ تمن علیہ یا کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو بل اللہ یمن علیہ کم الحدا کم ایمان بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے اللہ اپنا احسان جت لاتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں راہ دکھا دی ہے ایمان کی انکن تم سواد اگر تم سچے ہو ام اللہ یاقین اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی شے کو و اللہ بصیروں بے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو یہ میں نے ان پانچوں آیات کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ اس مضمون کا ایک اجمالی خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں پہلے سے مرتب ہو جائے اب آئیے سب سے پہلا سوال اس آیت پر غور کرتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ آراب کا لفظ آیا ہے یہاں آراب جمع ہے آرابی کی آرابی بدو لوگ بادیا نشین آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی اصل آبادی جو ہے وہ بادیا نشینوں پر مشتمل تھی شہر تو بہت کم تھے حجاز کے علاقے میں خاص طور پر یہ تین شہر تھے چلیے جدے کو بھی شامل کر لیجئے تو چار شہر ہو جائیں گے جدہ تھا تائف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ باقی یہ کہ تمام لوگ جو ہیں خانہ بدوش قبائل کے علاقے معین تھے کہ یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے وہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے انکلوڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس میں وہ گھومتے رہتے تھے کہیں کوئی بارش ہو گئی تو وہاں کچھ گھاس اگائی کچھ سبزہ ہو گیا تو وہاں چلے گئے وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا جب وہ سبزہ ختم ہو گیا یا اگر کوئی پانی کا وہاں کوئی چشمہ تھا وہ خوش ہو گیا اپنے خیمے اکھاڑے تو کہیں اور یہ جو عرب ہے ان کے بارے میں لیکن ال یہاں جو ہے الفلام جو لگا ہے اس پر عالت ال اب یہ الفلام لگ کر یہ اس میں مارفا بن جاتا ہے یا تو کوئی معین کوئی آراب ہے یا تو شخصن ان کا کوئی یہاں پر تسکرا ہو رہا ہے اور یا یہ کہ سارے کے سارے آراب نام جنس بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں امکان ہیں لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام آراب نہیں ہے اس لیے کہ ان بدوؤں میں بہت صادق الایمان پختہ ایمان والے راسک الایمان کثیر تعداد میں موجود تھے لیکن ان کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو ایمان تو لے آئے تھے یا یوں کہیے کہ اسلام لے آئے تھے لیکن ابھی وہ یقین کی کیفیت قلبی ایمان تصدیق بالقلب والا ایمان انہیں حاصل نہیں ہوا تھا اس کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جو اس کا پس ہے وہ بھی نوٹ کر لیں دیکھیے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اسلام یا ایمان یا مسلمان کمزور تھے مغلوب تھے غلبہ کفار کو حاصل تھا مشرقین کو حاصل تھا وہاں کو جو شسبی کل کلمہ طیبہ زبان پر لاتا تھا اس کی پرسیکیوشن اس کی تہذیب اس پر مسائب اس پر مشکلات کا جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑتا لہذا وہی شخص کہتا تھا لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہوتا گویا کہ مکے میں ایمان پہلے آتا تھا اسلام بعد میں آتا تھا لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے حضور کو اور مسلمانوں کو دار الامن عطا فرما دیا اب یہاں پر دو بڑے قبیلے ہیں اوسط خزرج ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے ان کے سردار بھی ایمان لا چکے ہیں اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے اب اطمینان ہے سکون ہے بلکہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ حاصل لہذا اب یہاں صورت حال بدل گئی اب کچھ لوگ جو ہے اس دنیا پر بھی اس بنا پر بھی ایمان لے آئے ہوں گے کہ جب ایک قبیلہ ہے وہ پورا ایمان لا رہا ہے تو چلیے اب میں اپنے قبیلے سے کیوں کٹوں کیا ضروری ہے کہ میں اپنے قبیلے سے تعلق منقطع کروں جب پورا گھرانہ ایمان لے آیا شام شامل ہو ضروری نہیں کہ وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا بلکہ یہ کہ جیسے ایک ہوا چلتی ہے رو چلتی ہے اس رو میں وہ بھی ایمان لیا یہ کیفیت جو ہے اپنی پوری شدت اور انتہا اور کلائمکس کو پہنچی ہے جبکہ سلاح ادیبیا کے بعد اور اس سے بھی زیادہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فیصلہ کل غلبہ حاصل ہو چکا ہے اس کے بعد جب وہ اس قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے اعزاز نس اللہ ولفت وراۃ اللہ سید خلون افی دین اللہ افواجا اب فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ یہاں نفظ آیا ہے نوٹ کیجئے فی دین اللہ ہے اللہ, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج یہاں نفظ ایمان یا اسلام ان دونوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کیا گیا اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہے دین کا ایک مفہوم اطاعت بھی ہے دین کا ایک مفوم نظام بھی ہے اس نظام میں شامل ہو رہے اطاعت قبول کر رہے ہیں نسرائے ولفت و رایت اللہ سید فی دین اللہ افواج اس وقت جو لوگ ایمان لائے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی یقیناً تھے اور عقل بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں بھی وہ یقین والا ایمان پیدا ہو چکا لیکن عقل ہی تقاضا کرتی ہے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف مجبوراً اسلام کا اظہار کیا اور اپنے دلوں میں انہوں نے مگز اور عداوت کو چھپا لیا کہ اب تو ہمارا بس نہیں چل رہا اب تو حالات بدل چکے اب تو محمد کو غلبہ حاصل ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم و فلا و اباؤنا لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سر نیچا کر لو دبک جاؤ پھر دیکھیں گے جب موقع آئے گا جیسے کہ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس جب آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی انقلاب کا تو مخالفین انقلاب دبک جانے میں آفیت سمجھتے ہیں جب تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روک سکتے ہیں انقلاب کا وہ برملہ اور کھلم کھلا راستہ روکتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم معاملہ ہمارے اختیار سے اور ہماری طاقت سے نکل رہا ہے اب ہم اس رو کو روک نہیں سکتے تو پھر وہ سر جھکا کر دبک جانے کے روش اختیار کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم کوئی کاری وار لگائیں یہ بھی ایک تیسری شکل ہے یہ گویا کہ ایسی شکل ہوئی کہ دل میں نفاق لے کر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے میں نے دو انتہائی شکلیں بیان کر دی ایک تو یہ کہ واقعیتن دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا ایک یہ کہ دل میں بغض ہے عداوت ہے آئندہ کے لیے سازش کرنے کا دل میں ارادہ موجود ہے لیکن چونکہ اس وقت بے بس ہو گئے ہیں کوئی بس نہیں چل رہا کوئی پیش نہیں جا رہی لہذا آفیت کا ایک گوشہ تلاش کرنے کے لیے اسلام کا اعلان کر دیا ہے ایک تیسری کیفیت ہوگی بالکل بین بین کی نہ تو مثبت طور پر ایمان دل میں داخل ہوا نہ ہی منفی طور پر نفاق ہے بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا اب پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو لے آؤ کوئی یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی موقع دیکھیں گے تو وارج لگائیں گے کوئی اس کی مخالفت کریں گے اور مسمت طور پر ایمان بھی حاصل نہیں ہوا اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں اور یہ ریاضی کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی زیرو لیول کہ ایک ہے مثبت اقدار پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو یہ مثبت ہے ایک ہے مائنس مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو نظری اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہوگا تو ایک تیسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی تھی ان لوگوں میں سے بعض لوگوں کی کہ جو اسلام تو لے آئے لیکن نہ تو ایمان ہی ان کے دلوں میں مثبت طور پر متحقق ہوا داخل ہوا جاگزی ہوا نہ ہی ان کے نیتوں میں کوئی فساد ہے فطور ہے نہ ہی دل میں بگز ہے نہ ہی منفی طور پر نفاق موجود ہے بلکہ خلا کسی کیفیت ہے تو اس آیت مبارکہ میں اصل ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے قالت لارا بنا یہ بددو اب اس لیے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں کہ یہ تمام بدلوؤں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے ان میں سے نہ تو وہ شاپ وہ بھی نکال دیجئے کہ جن کے دل میں ایمان حقیقت داخل ہو چکا تھا وہ بھی یہاں پر مراد نہیں جن کے دلوں میں منفی طور پر نفاق تھا وہ بھی یہاں مخاطب نہیں بلکہ یہ بین بین کی کیفیت والے جو ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے قالت العرب و آمنا وہ لم تین ولاکن کلو اسلم این ابھی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یہ ہرگز کا اضافہ میں نے کیوں کیا ہے دیکھیے فیل ماضی پر اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہے ماضی منفی تو ایک تو سیدھا سا طریقہ ہے کہ فیل ماضی ہی پر ماں لگا دیجیے ماں آمن تم تم ایمان نہیں لائے ہو ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے یہ نفی جہد میں لم فیلے مزارے سے پہلے لم لایا جائے اور فعل مزارے کو آخر میں جذب دیا جائے یہ ہے لم تو مینو اس میں تاکید ہوتی ہے جہد ہے اس میں بہت ہی زور دے کر ایمفس کے ساتھ کہ یہ مغالتا اپنے دل سے نکال دو تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو اس غلط فہمی کو رفع کر لو لم تو مینو یہ نہیں کہا کول ماںن تم اے نبی ان سے کہہ دی تم ایمان نہیں لائے ہو نہیں قل لم تو منو, تم ہر دن ایمان نہیں لائے ہو اس مغالطے کو جتنی جلدی رفع کر لو بہتر ہے ولا کن لیکن لاکن آتا بھی ہے کسی پہلی بات کی نفی کے بعد ولاقن پولو تم یہ کہہ سکتے ہو یو کہو اسلمنا ہم اسلام میں آئے یہاں پہ اسلام کا ترجمہ آپ لفظی بھی کر سکتے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی ہے لیکن میرے نزدیک اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ جیسے ایمان کو ہم نے اصطلاح لیا ہے اسایت میں اسلام کو بھی اصطلاح لی ہے یہ دونوں در حقیقت اصطلاحات ہے ایمان کا بھی لفظی مفہوم یہاں مراد نہیں ہے جبکہ کہا گیا ان کا دعوی آیا آمنا اور نفی کی گئی لم تو اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا یہ بھی اصطلاح اسلام تم اسلام لے آئے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے و لما د خل ایمان او <قلوبِكُم> یہ لم کے بعد جب الف کا اضافہ ہوتا لما حالانکہ یہ وہی لم ہے اپنے اس قائدے کے اعتبار سے لم ید خلل ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں لیکن لما سے ہوتا تا حال ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے وہ کہ مستقبل میں توقع ہے کہ داخل ہو جائے اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے موجودہ جو کیفیت ہے تمہاری اس کے حوالے سے ہو رہی ہے تم اسلام لے آئے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے لیکن اگر تمہیں مغالتا یہ ہو گیا کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری ترقی رک جائے گی پھر اس ایمان کے حصول کی تم کوشش ہی نہیں کرو گے اس غلط فہمی کو تو رفع کر لو ایمان ابھی تک تم قتل نہیں لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تعال داخل نہیں ہوا ہے ہاں اسلام یہ تمہارا اعتراف ہم کرتے ہیں تم اسلام لے آئے ہو تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے یہاں جیسا کہ میں نے کچھ وضاحت کر بھی دی ہے اب میں سلاح سے عرض کر دوں کہ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے حضرات کو کثیر تعداد میں تو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد منافقین ہیں جب اس شدو کے ساتھ کہا گیا لم تو مینو ولاکن کو لو تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے تو اسلام بلا ایمان تو نفاق ہے یہ بات بظاہر بڑی قوی معلوم ہوتی ہے مضبوط معلوم ہوتی ہے وزنی معلوم ہوتی ہے لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ اس کی نفی قرآن مجید جو ہے لایاتی الفاط من بین ید ہی من خلف ہی اس پر باطل حملہ امر نہیں ہو سکتا یہ اپنے مفاہیم اور اپنے مضامین اپنے معنی اپنے مراد کی حفاظت خود کر لیتا ہے فرمایا وہ ان تو اللہ و اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی جب تم نے اسلام کا دعوی کیا اسلام لے آئے تو اتاد تو لازم ہو گئے ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر اطاعت تو لازم ہے اب جو اس کا ظاہری تقاضا ہے تمہارا دعوی ایمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے ہو اسلام لے آئے ہو یہ کہہ سکتے ہو دونوں حالتوں میں لازمی ہے نتیجہ کہ اطاعت تمہیں کرنی ہے اگر تم یہ اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی ان تو تیم اللہ و رسول ہے اللہ یلت کو وہ تمہارے اعمال میں سے یعنی اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ کبھی نہیں کرے گا یہاں ثابت ہو گیا کہ یہاں مراد منافق نہیں ہو سکتے اگر منافق ہو تو ان کی اطاعت مفید نہیں ہے کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ہے منافق اطاعت کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ کی اس کے رسول کی اس کے احکام کی پیروی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ صرف صورت سلاد ہے صورت زکوات ہے صورت سوم ہے یہ حقیقت میں نہ سوم ہے نہ سلاد ہے نہ زکوات ہے نفاق کے ساتھ تو کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی عجب نہیں اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیز خود بخود ایکسکلوڈ ہو گئی کہ یہاں منافق مراد نہیں ہے اب ظاہر بات ہے مومن بھی مراد نہیں کھلم کھلا جب کہا گیا ہے لم میں نو مزید وضاحت کر دی گئی ہے لمبا یخل ایمان فی کلو ایمان تمہارے دلوں میں تعال داخل نہیں ہوا اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ صاحب ایمان ہے لیکن دوسرا نتیجہ کہ وہ منافق تھے اس کی نفی ہو گئی بین تو تی اللہ و رسول اللہ علت کو منا معلوم ہوا کہ یہ وہ بین بین کا معاملہ ہے یہ نہ ایمان ہے نہ نفاق عمل میں اسلام ہے اس لیے کہ اطاعت ہے لیکن حقیقت میں قلبی اعتبار سے نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے بلکہ یہ کہ قلبی اعتبار سے زیرو لیول پر کھڑا ہے وہ شخص جس سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے قالت الارا و آمن کو لمت و منو ولا کل کلو اسلم و لما یت خل و فی کلو کم و علم تو اللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد جو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم اس کا بڑا گہرا رب تھے اللہ غفور ہے اور رحیم ہے یہ الفاظ کیوں آئے اللہ کی یہ اسما اللہ کی یہ صفات ان کا حوالہ یہاں کیوں دیا گیا اس لیے کہ اصل قانون یہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں قبول نہیں اور یہاں پر اس کیفیت کے اندر بھی عمل قبول کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایمان نہیں ہے لمبوں میں نوں وہ لما یا کون ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے بئی ہما اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ غفور ہے وہ بخشنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے رحیم ہے رحمت فرمانے والا ہے یہ اس کی شان رحیمی ہے یہ اس کی شان غفاری ہے جس کے توفیل تمہیں یہ رعایت دی جا رہی ہے یہ کنسیشن ہے اور کنسیشن کیوں ہے اس لیے کہ نفاق نہیں اگر نفاق ہوتا تو تم اس رعایت یا کنسیشن کے مستحق نہیں تھے لیکن چونکہ نفاق نہیں ہے تو اگر وقت تمہارے دلوں میں ایمان متحقق نہیں ہے ایمان حال تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور اپنی شان رحیمی کی توفیل تمہیں امید دلا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا جو ثواب تمہیں مل جائے گا بارک اللہ لی و لکم فل قرآن عظیم و نفانی و یا کم و حکیم